ما بان فاون و بن نا حمنا شي غنودم بسم الله الرحمن الرحيم كلا ان الانسان ليتو اراحه الثغنا ان الى ربك رجع ارايت الذي ينها عبدا اذا صلى ارايت كان على الهدى او امر بالتقوى اللہ سل... چلے چلے چلے چلے چلے او پیچھے چلے جائیں اللہ مسا على جل محمد اللہ مساسی جنا محمد ولا ال محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد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 غور سے دیکھا تھا کیونکہ جیسے سفید چادر ہوتی ہے نا اس پہ ہلکا سا بھی دھبا لگ جائے تو نظر آتا ہے اسی طرح کیونکہ وہ لوگ سراپا نورانیت بنے ہوئے تھے ان کے دل دماغ نور ہو جاتے تھے ذرا سا بھی کوئی غیر اولہ کام کر لیتے تھے تو فوراً محسوس ہو جاتا تھا اسی طرح امام آزم احمد اللہ علیہ کے بارے میں آتے کہ وہ بندے کے وزو سے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 جو بندے حرام کھا کھا کے بالکل ان کا جسم حرام کا بن جاتا ہے پھر وہ الانیاں گنا کرتے ہیں ناچ گانے ان کو کوئی پرواہ کوئی نہیں ہوتی کیونکہ جسم ہی حرام کا بن گیا تو آج بنیاد غلط ہے ہمارے حجی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ایک ایسے شیخ کی صحبت اٹھائی ہے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ وسلم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 اس لیے ہمارے حضرت نے ایک دفعہ بتایا تھا بابو جی عبداللہ ایک بزرگ تھے تبلیغ میں بہت وکل لگایا میرپور خا میر کے رہنے والے سندھ کے تو ٹکٹ وہ بابو تھے اس کے جو ہوتے ہیں اسٹیشن اسٹیشن ماسٹر تھے لیکن دروشریف بڑی کثرت سے پڑھتے تھے کسرت سے پڑھنے کے ساتھ پوری توجہ سے پڑھتے تھے کثرت سے تو بہت سے لوگ تو دوشی پڑھ لیتے توجہ سے نہیں پڑھتے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 زیادہ سے زیادہ تین منٹ لگا لوں گا اگر بیچ میں پانی بھی پینا پڑ گیا تھا. زیادہ ہی تیر مار لوں گا تو پانچ منٹ سے اوپر نہیں میں جاتا ٹھیک ہے کہیں چاول بھی ہو سلاد بھی کھانا پڑے جلدی کھانا کھا لوں گا میری ہوتی ہے کوشش جلدی لیکن اگر مجلس میں بیٹھے ہوں پھر ان کا لحاظ رکھنا پڑے تو پھر ذرا آہستہ کھاتے ورنہ میری طبیعت یہ ہے کہ میں خود اکیلا کھانا, کھانا کھاؤں تو جلدی کھاتا ہوں میں نے کہا ٹائم ضائع ہو رہا میرا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 اسی طرح حکمران ہیں. ان کو بھی عیشی سے فرصت نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ دنیا میں اللہ نے عیاشی کرنے کے لیے بھیجا سورہ ملک میں فرمایا کہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے دیکھیں کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے اس لیے بھیجا عیشی کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا آج آپ کو محسوس نہیں ہو رہا اس لیے فرمایا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 یار کوئی اللہ توبہ باقا لے کوئی رو دھو لے کو اللہ سے معافیا مانگ لے یہ بڑا دھوکہ ہے اس لیے صاف صاف اللہ نے فرمایا اللہ تغرّیات دنیا والا یغر اللہ کم بلّہ یہ دنیا کی زندگی دن دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ بڑا فریبی شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈال دے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 بابوز رہنا اور وقوف کلبی رکھنا اگر وقوف کلبی کی ہم لوگ مشق کر لیں تو سبحان اللہ دیکھیں پھر کتنی جلدی سے ترقی کرتے بس ہلکی سی سوچ تھنکنگ فکر رکھنی ہوتی ہے کہ دل میرا زندہ ہو جائے دل اللہ اللہ کر رہا ہے یعنی جس بندے کو دل کی فکر غم لگ جائے نا کہ دل میرا زندہ ہو جائے وقوف قلبی ہے بس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 پھر نے کہا اگر شک ہے تو تمہارے گھر میں آئی ہوئی اپنی بیوی کو کہو جاؤ پوچھ لو میری بیوی سے کہ وہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں انہوں نے پوچھا اما جی نے کہا میں تو بالکل حضرت سے راضی ہوں کیونکہ وہ جتنی دین کی خدمت کرتا ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے اللہ حکبر کبھی اور یہاں بیوی کہ ہمارے حقوق بچوں کے حقوق فلاں حقوق اللہ کے حقوق کی تو باری ہی نہیں آتی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 حضرت بھائی بستانی رحمتہ اللہ علیہ بھوک کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ بھوک بھوکا رہنے میں نفس مرتا ہے بھوکا رہنے میں عجزی پیدا ہوتی ہے بھوکا رہنے سے اللہ یاد آتا ہے تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بھوکی تعریف کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر فرون بھوکا ہوتا تو وہ پیٹ کی فکر کرتا روٹی کی وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا <laughs> اگر وہ بھوکا ہوتا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 سرکش ہو جاتے ہیں جب اپنے آپ کو مالدار پاتا ہے مال پیسہ آتے ہیں او قرآن میں کھول کے دیکھیں اللہ نے اتنی مذمت کی ہے مال پیسے والوں کی فرمایا ولاؤ بسط اللہ رض کا لے بادی فی اگر ہم تمام لوگوں کا رزق وسیع کر دیں تو دنیا میں بغاوت ہو جائے لوگ باغی تاغی بن جائیں اگر سب لوگوں کا رزق وسیع کر دیں جن لوگوں کا اب دیکھو نا اسلام آباد والے کروڑوں پتی لوگ ہیں چاہیے نا کہ یہ جماع سے نماز پڑھیں تہجت گزار ہوں ان کو تو ذکر فکر سے فرصت نہ ملے کیونکہ مال پیسے ہے لیکن جتنا جس کے پاس مال پیسہ ہے وہ اتنا سرکش ہے میں نے ایک بندہ اپنی زندگی میں امیر آدمی تھا کروڑوں پتی دیکھا لیکن اس میں آج تک بر نہیں تھا وہ بھی ہمارے حضرت پیر غلام حبیب کا خاص مرید تھا ورنا میں نے جس امیر کو دیکھا جہا ویخ جدراما رشید بندے کام جمدہ جمدہ حضرت اس کا یہ ترجمہ کرتا جہاں جمدا ہرامی جمد علیہ سمین کم رج لو رشید لوت علی اسلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ توڑے جو کوئی بھی بندے کا پتر نہیں سارے ہرامی ہو کام کرتے ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہے مال پیسہ بھی ہو اور بندہ میں عاجز انکساری بھی ہو ابدور دادا صاحب ہیں ایک کراچی میں بہت امیر کروڑوں پتی اربوں پتی آدمی میرا امیروں سے میری بنتی نہیں ہے بس میری طبیعت ان سے لگتی نہیں اگر ملنا بھی پڑے تو بس وحشت سی رہتی ہے لیکن ان کے پاس میں آتا جاتا تھا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 ارآ تو ان کا اللہ بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ مو موڑ لیا اللہ کے حکم جھٹلا دیا اور نماز سے منہ مو موڑ لیا علم کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ بہت زبردست کیفیت ہے وہ ہے نا حدیث سے جبریل کہ پوچھا کہ احسان کیا ہے مل ایمان کیا ہے اسلام کیا پھر پوچھا احسان کیا ہے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 دیدار اللہ دا باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں یہ مجھے اپنے اللہ کا دیدار لاکھوں کروڑوں حجوں سے بھی اوپر ہے دیدار اللہ دا باہو میں لکھ کروڑا حجاں ہوں کیونکہ سب سے اونچی چیز جنت میں کیا ہوگی اللہ کا دیدار ہوگا اللہ نے اقبال کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہوں نے اللہ کے دیدار کے اوپر کہا ہر لہجہ نیا تور نئی تجلی۔ کہ میں اللہ کے تصور کے دھیان میں تو کوہے تور پہ کھڑا ہو کے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ اللہ کی تجلی اور انوارات میرے اوپر آ رہے ہیں ہر لہجہ نیا تور نئی برقِ تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے کہ محبت کی منزل طے نہ ہو بس بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں کلّ یومن ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں گر ہوتا ہے اور عاشقوں کی بھی ہر روز ایک نئی کیفیت ہوتی ہے ہر لہذا نیا تور نئی برقع تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا عجیب انہوں نے اللہ کی محبت میں شیر کہ سبحان اللہ صدقے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکائے وجود میں و حنین بھی ہے عشق محبت ہی محبت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 لیکن اللہ کی محبت میں رونا یہ سب سے اونچی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں رونے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ, <تصف> اللہ, <سب تصف> اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہم سب کی قطاؤں کو معاف فرمان غلطیوں کو معاف فرمان یا اللہ سب کو اپنی محبت معرفت نصیف ہوا اپنی یاد میں رونا نصیف فرما اللہ اپنا عشق و جنون نصیف یا اللہ اپنی دیدار کی لذت نصیف فرما یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اللہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو جو جو جس کے دل میں جائے شری دعائے سب کی دعائیں قبول فرما اور آخری وقت ہے ہم سب کے الہ بول کر تارا کنے کی